بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد مري محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ا 1441 ہجری جمادی الثانیہ کی 20ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے استاد محترم عباسی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں عباسی خلافت کے دوسرے دور سے متعلقہ دس باتوں کا تذکرہ چل رہا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے تین باتیں بیان کی تھیں آج کا سبق انشاءاللہ چوتھی بات سے شروع ہوگا الخراج جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلامی حکومت میں اشر خراج وغیرہ لیے جاتے ہیں چنانچہ خراج کی وصولی کے لیے بھی اہلکار مقرر تھے خراج پیداوار کی بنیاد پر وصول کیا جاتا ہے اور خراج کی وصولی کے لیے مقرر اہلکاروں کو امال الخراج کہا جاتا تھا یہ بہت مظالم ڈھایا کرتے تھے لوگوں پر ان کے اختیارات بھی بہت زیادہ تھے یہ اپنے ظلم اور جبر و تشدد کی وجہ سے مشہور تھے حکومت کی طرف سے خراج کی جو رقم لوگوں پر مقرر تھی یہ اس سے کہیں زیادہ لوگوں سے وصول کیا کرتے تھے معرخین نے ان کے مظالم کا تذکرہ کیا ہے اور خراج ادا کرنے والوں پر جو مصیبتیں ان کے ہاتھوں ٹوٹتی تھیں ان کا بھی ذکر کیا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بطور میراث بہت زیادہ مال و دولت مل جاتی تھی تو یہ اس سے بھی خراج وصول کیا کرتے تھے سبحان اللہ حالانکہ خراج کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے زبردستی اس سے مال و دولت وصول کی جاتی تھی اگر وہ انکار کرتا تو اسے یا جیل میں ڈال دیا جاتا یا اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے یہ سلسلہ جاری رہتا خراج کی وصولی پر مقرر ان اہلکاروں اور افسروں نے بہت زیادہ مال و دولت جمع کی ہوئی تھی جن سے بڑی بڑی جائیدادیں جاگیریں محلات وغیرہ انہوں نے تعمیر کروائے تھے جس میں وہ عیش و عشرت اور مستی کی زندگی گزارا کرتے تھے اور شاعر حضرات بھی ان لوگوں کی تعریف و توصیف کر کے مال و دولت کمانے کی کوششوں میں رہتے تھے اور وزیر جو ہے خراج وصول کرنے والے افسروں پر خصوصی کوٹا مقرر کیا کرتا تھا چنانچہ یہ افسر خود بھی اپنے پیٹ بھرتے تھے اور وزیر کو بھی کچھ دیا کرتے تھے ان میں سے کچھ بیت المال کو جاتا اور کچھ وزیر کے اپنے خزانے میں جاتا خامسن مصادرت الاموال پانچویں بات جائیداد کی ضبطی جیسے کہ پہلے گزرا ہے کہ خلفہ عمرہ اور ازرا کے مال و دولت کو ضبط کر لیا جاتا تھا تو یہ صرف سرکاری افسروں اور حکمرانوں سے متعلق نہیں تھا بلکہ عام لوگوں کی جائیدادیں بھی ضبط کی جاتی تھی خصوصی طور پر تاجر حضرات کی جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کر لی جاتی تھی اور جب بھی عباسی خلیفہ اور بوی بادشاہ کو مال و دولت کی ضرورت پڑتی تو وہ تاجروں کو لوٹنے اور ان کے جائیداد کی ضبطی کے عوامر جاری کر دیا کرتے تھے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اللہ چھٹے نمبر پر فساد القضاء کا تذکرہ کریں گے وصلی اللہ تعالی خلقی محمد وسب اجمائن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ